مخصور ترکیب نزور سر سابق ترغیب کی ترغیب کی ذکر گارگی صاحب کی تحظیر محبت ذکر اللہ گارگی سرت اجر نہ کی کی ان و دی کیا مضمون اس بات و و قرآن کریم اوتر سارت صداقت و زجر و بشارت منینو زجر دنوی و گوری اخری دنوی و بشارت بلاک رہا مسرد مسرد او جہاد, جہاد اور سورة, سورة امتعذات يوصر سورة ممتعذة فحسن سورة دي نسان باني فأسور وصوركم فأعصنا سوركم وإليه المسير وإليه المسير زي ممتعذة فعمر سبقى صمسفين كانت كامت قل بلا وربي نتبع سنة ثم نتنبه النبي مما عملتم قل بلا وربي زي ممتعذة فزق تغابون اذھے وجھ ساتم سماج مدیمانی او مے جو کو مے مل جائے و مے باللہ امر صالح کفر وساتہ نصیاتہ ندار ممتاز دی خصوصیت تحذیر سرا حب المال اولادنا یا ای الذين امنوا ازین من ازواجکم اولادکم ازو ولکم فاسروہم ان سافوا و تسروہ اللہ <سجل> وال داما تاعملونه بسیر الله پهار سااس با خبردار دی دلال. خلق سات د راغ دبلحقه او پیدا سارلوپه د کاره دار دهکم یا مطبی ددللا سره په حق معې سهور کو م دکرې تا سرهجمیت د نهام ده پهاسونه سوه انساني د مخلوقات دصور نه بهتردي لقد د خلک في. احسن تطويل فاصلى وسلم عليكم كذلك الاستاذ شغل الاستاذ واله المسير الذي لا تو بقدر المخلوقات سنجان خالق لكل شيء سلام بررح شو مستفي في دووي په حالاک د کو کومه قذ باسا عکو د ذین خبرون د راغه ته خبره کا ساان چې کوپېته مخین نه فذااب کو دهغی حال دا پهذا کو وسایان جا د پلکار هم عذااب عزییم د د ف د عذااب درنا ق خت کت اعذااب ظه ک هم کاذا په سب ددي م دااعذااب زی لفااره په سب د دي قَدِمَ كَذَٰلِكَ بُفَارُ الشَّرِ بِشَرِ تَنَزَّلَ سَلامَتِ مَكْنَفَاتُ اُصْبِرْ لِيَوْمِ دَاوِ چِمْبَتْ نَبِي رَسُولَ الشَّرِ نَورِ کافر گمانخرکے کافر گی ماتا فہم اللہ بانی قرآن القرآن اور قرآن خمیر اللہ پہ ہمارا خبردار نے دا ہر انسان دوبارہ رقم کی زہین واخی رقم کی زہیندی میلاکابن دا وافیرین دا دور دتاوان یو مجھ ہو براج برد قمتی جما جمع ود نف سو جمحل خیر واچیم کرو جمکری خلا سے ولن گکے گور زو نے بھی تجارتوں میں بیکری مہرتوں میں بیکری باہر منقولہ تم تین مال جموالو پارا خلا میں مال فيه خیرہ اگر عمل دے خیر پہ کنے میں نکڑے اگر مرسی او بند تمرا وارث صفادشی پس ولن سے وارث صفادشی و یا من فيه خیرہ اگر ولک فلا دل لفیسر فی الخيرہ بادمش وارثا فیسروا بالخير فجا سے فی یجی الی را مش دا دوڑ فیا ز کثرہ ورز ورز فہمات کی دا جا سزا پیشی نہ مسا بن بے سرفی سہ بہت متعبن سے امم یوم کے ذلیک آ کسان کفریا کر دا جنگ تلاش ہمر سیو اللہ مگر بحکم بلو چاچی ماں بانی یہ کلبا مضبوط یہ کلبا ماراج کرا ویزا شک ارا ویزا انا اس ہوں دکھ مارا امتنا دا کام یا مضبوطی نے جڑی شہرا شکر دی واسی ظلم انفاق. انفاق و دیم دا اللہ لا الہ اللہ بات مگر اللہ الحب واسنا مین بادنا بادنا دل کم دادی دشمنا دشمن دو کے نہمرکلا جنادیت ہاں مانا یہ واقعی دراصل بانی بھی جامع گڑ جڑے واڑی کان واڑی واڑی واڑی آگے بانی بغیر دنوں حرام حاصل کی نکی گی اولاد نہ مطالبہ ٹھل بانے اولاد باعث نہ جائز مطالبی خبردار چلا گیا نہ جائز مطالبی منے بحرام کے مانا دار او ایمان والا ہوں دشمنس ماس مانی کرم دا دا دا دان وسی داس رچا محبت دو جن دا سب سے مترگی خبر مہربان و خیرره ل کوم خکې تا دمال ن نشیواه د پاار ساسوو انفکوو خلکې مادره نه ماز را چې من تفاار د منفاککن انفکو خیر ل پذ کوم خلکې معه غمال چې پلالوې ت خیر خلکې مادره د ف د من ف ته خل ان دلا تذت نه شتهري اوماوکششوه نفسې فه کوون یون وک چې او د د حته فنفس نا د بخ خونا اوړ کو مظارمون ک سا همون هم مفلون پهدا سر جی اللہ کرنا کور خان ورثہ شکر آزاد سورتم مضامین اب تک او رو کی او رو کی بیاں روکو کی ترغیب رکوار باؤ او جہاد پسانی رکھو دو جہاد انتظامیہ رو کی, کی صابر او تو وہ وقف جو میں اپنوں کو فرما رہا ہوں وہ جدید سورۃ کے ذکر کی ترغیب الانفاق ترغیب بیان سنجے حاصل صورت بر کو دے اولوں سلوک کی بیان امور ترغیب الجہاد کا بیان امور انتظام الاسرہ فرض اصلاح نو فرض اصلاح معاشری نک بغیر اند اصلاح معاشہ جہاد بیاں الجاد انتظامیہ منظر اربا و و قرآن کریم نہمتاز بیان دوان تو حکمرا ممتاز ممتاز عادت تصما مس مسرا اللہ مس الاراضی تصبی سماوات اراضی پھر عادت اللہ <سؤال> خلب حالت خبروں تو سصوط قل دلا چې حالتته تو کې و شي عم د اق خبت او پ بالااک دلا کے زی ل کونا خللا پر کدي ته د کار زیت تیلولو چې د بعد عت تې و د تشمري ته سو سه عت وکله رب کو تا سواللاله چرته چہکم زیګوي دا اما زیګ دفاار د امتتصااد د عوامیرو کې تا چې سرب د د اح مزار چېنا ت خوجنا او باې دا متل ک کل چې سرلا ق شي دا, دا مت من ب نه د کووفونله ولا یخر پف و اللا نه کا مپ مک چ ک بیا ح کاربانې دادي دا خوج بیا ح ده اندی جا د خوب ین تکی لاو ک ی قابانې و حو الله دا کا زلله د څوکې دودې دزلاې کنز لا تدریل حضر انطلاق لا تدری لال کمرہ لال پتن سی لال تلاک ری چار جی تلاک مان برجو سان پر بلگنا جرا حن کلاب چیری جیوی سردار بلگنا کارب نہ دی. سار کے دفو ریت تم ضرورت نے یا جدا کے او او دا دور دام واج راسن تقریبا۔ دا اللہ ہر تکلیف نہ صبح زكاء ان الله <سؤال> بعد امرنا لا نجاريكون ككل حكم ذا حكم من نسائكم كلتي متصلقه بمرض وا ذابه عذات بالحيض اكو يماري نراثنا نبدي وا والله من شيء ذي حيضنا ستاسو شکو ف سر شووری نام ان ستاسو شکو چېدي بار کې ممس صده ته سراصل شوور ند تیدې می والله الم حنه اوړاتو لحمان لا اوا که زنانا چې سر ن ح را ځصوي یاشانډوي د د شمل واللهلم نا نانا چېسم حدي دغ م اولاو لحمالجل هنا او کمی زنا چاہریوي او متلققی وګ جل ځان حمل هنا لیتر زیدارا چکی دخل <سؤال> حمل لرا وزا دا حمل امیتقل اللہ دا دیم زل ذکر امیتقل اللہ جعل من ابری سلا دیم زل ذکر دا فارض زیاد احتمام دا حکام ورفابندی دا حکام وصمر امیتقل اللہ عاظو چویر دا اللہ رفابندی حکام شے جعل لہو من ابری سلا و بقلبک اللہ فرد رفتا رفتا ابری سانتیہا دا دری ملک تیجر شدہ یو یجعل لہو من دا ہر مشکل نبخلاشی دیم یر ذین یجعل له من امره اسرع اقالوا <تصالح> بالله فاقا سان کی یہ جان لو مخرم کہ اللہ ظلف علی واجب قران امان سان تے اندر ہر کار کی دا حکم اللہ سو ازار امر اللہ نزلے کمرہ کرے تو صدا حکم متق اللہ ذین ذکر لا فرض ذات احتمام امر فامد اقام او جویر اللہ نہ یکفر او عنه ذنبیکہ اللہ فذ گناہ ہونا و یذم له اجر ذات ذنبیکہ اللہ فرض من حیث سب سے بڑی آتی گنا تم دا متھی دلام و و کن نہ سو روجرت میرے بہن بار میں یا زیاد بو سو یا قاول <سؤال> کم ورکا او کتا سنگول فدانے فدستر ذلوحابس نیا تے ور کھیدی تبن سنانا ایتو لنفقو ساتنا خرچہ دے کے ماذار فقط ماذاری بانی واسو چنگی فغمان رزق کرے سن نفاس خرچے کے میں ما تا او لا دا ہر سن چھ اللہ ور کرے دا کلو مس منا بن زکا تقلیب نور کر اللہ بے چونا مگر فقط طاقت تاں چانے ور کرے سید اللہ اباد سری اسراذر چ اللہ فغو مکرر کی پز سختینا سان چا حساب, و حساب و پا قیمت کی دا فہا شدید یا ماضی جی رد میں تاب سے دیو مہارا دیگر اخذ نہ اخذا گماد ناشنا بار حکومت فرعذاب سخت فاتق الله ويقول لك أنه يتصرف عقامنا فابان سيداء خامداننا اي خامدان دفاع قدر دفاع قدر دفاع الباب صفت اللذين هم الله أنذين آمروا جمان روڑوا فاللابان اي قد انظر الله عليكم ذكرى الله ركلا تنسل فن كتاب رسولنا هذا هو بدل ذكرنا ورسولنا سنرحب لكتاب صرفا كتاب قرآن رسون ارسن رسول رسولن مقدر اندر اللہ, اللہ کتاب رسول یادہ رسول اصل. ذکر نہ نہ کتاب نہ لا کتاب نے ادعوا الیک ما اللہ نے فضاسایا اللہ واضح واضح یس الذين امنوا ذرا فاشو ما اللہ ایمان والا اور چامر کرنے کہ نماز تے روزے جارت نال دار تے کفر سے نال سامت احیتا جو ایمان اور فلا ما کرنے کہ داخل میں اللہ عزوجنت میں کی دارن دل دے نے ولا مشی فائیں کیا مش قد احسن اللہ رزق سب اللہ فرض اللہ تھوڑا دری چپید مس نہ دارگی می سید بمانہ کے نام لیکن سنگ چاسمانو ودے د پاس نیو بنل چت پچتا دارگی زمکی و من الارض مثلهن نا زم کو نا پرشاد اسمانو ن وانی سنگ چا ورت پچتی دیو بننا ودی دارگی زام مچ ودی د یوبل چت پچت مانہ تہ ذل امر بینهن نا دارگی فما اسمانو عظما کہ تعلم ان اللہ علی کل لا برشمانی قدرت والا دے اللہ ہا تک برشمانی فتبار سورۃ محمد پس برکات بیان دو تحریم دو دو خلاسداری بیاں امر انتظامیہ ترغیب نہاری نہبصور گئی ہری وی مغافی روزیلے پر دا دا میںادیری او بند رکھا واقعی کی کی روایت اور, کی کی اور, اور ترغیب اور ترغیب سلام بانی دن بیر اسرات و سلام بانی اور فضل کی بے ذکر خرابت دا مومن بی دا اتباع مفید نلے. واقع ذکر ذکر تقریبات برداشور خدشین تکلیفات ع دیرون دار دارگی بیان مصاحفہ عمران فارضی کر کے داؤ بیانت روپ کی توسیف لو ملان ترغیب و اسرام کی روکی ترغیب بشارت ترغیب ترغیب اور بندے بیان دا مہربان توجہنا حنا کو سردار تشریح جمع حل اللہ ذا قسم نے شین حرام ی قسم ور گئی دروجی بنسی یا بس قسم کرٹی ور گئی یا بجامی قل فرض کما کرے ثنا کفارہ یمین قل فرض اللہ علیکم تحلت ایمانکم علماء کل کین نظام خاصول یما قسم الساس ناف کفارہ سوال اللهم مولاکم اللہ ذات خصر ذنلھا تمام ذکر ہوا قیامت صرار تنچے ہوٹ وی نبی رسال اللہ خبر پا خبر تیویل اللہ, اللہ خبردار کن نبیر چاند رو بہان چاول ہو چاسو میٹنگ کرے من امبا خبرم تا, تا خبر خیال دا چی دا بوتا رد دی. من چا خبر دا دا نہ خبر رکھے خبردار کمار جواب محلوبا سیتا مہارا دیت کلو کمار ماہرشی بھی دونوں ساتھ سومیت خبر نہیں ککل سگت گدا مناسب کو محرت مہرشی مہرشی دونوں تاثیمداد کے لیے خبر شو محاتن منی تیل جتا سو سمشی او مجب بشیلا اللہ مسلمات ان. اسلام رالون کیالون کی, اسلام خبرون کی. تا انتو ان کے اللہ تاہبات اور ابکارا دوڑا کی محبت کی, کی, ای کی تجربہ ان ایمان والا کماری فردان جہان فردان وہ ساتھی انتصاد عامر دا کو دی نہ آمر دی دی اللہ ہوئی کئی جہاز حکومت ہے کافی روگ بانی چنندی اللہ <سؤال> خلوس خلوس کر کے. لگتا سن جی ونان دل شونڑا خندے شی بد نہ واپس کیے تے بیت ربونات نہ واپس کیے دل توبہ و او ایمان والا توبہ واسدا صلات و توبہ و خلوص اسارمکم یکفارکم سیاضکم زلہ چل رب ساتھ سنے گناہ نہ کرے توبہ و خلوص داخل ہو کے تاثر جے نسن تا کہ بہ ہی گذران دا وینو دی یومئ پر رمضان لاخ لننا چنور سالہ اللہ کابل دل ایمان چمار دوسرا نو رو دادی منڈی ارب بنا دِل کی منگل جہاز جہاد بل جہاد بال جہنم جہد القفار جہنم دے زیدار نکال بی دو مفید بندگار کے بندگار سے کلی جہنتنا بہن اللہ بدون اطباد کا بہنے لا مثال <سؤال> نیمان والا <سؤال> جوڑے سے بنگلہ کو جنت کی مارتہ یاد کا مریم بنت عمران بنت امران کا دی امران نفر ساتھ فی حامل کامل ح